اللہ الرحمن الرحیم و رحمۃ اللہ صحمۃ محمد, محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ثبادہ اور صبح وطا صباشہ باقی تمام سمین برادر صاحب سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ دس کتاب طاع شریف میں سے دس نمبر تین سو ستر ابلگ تیرہ ہیں تو شروع سے لے کے ابھی تک الحمدللہ درس نمبر تین سو ستر پہ پہنچا ہے اور اوراد فتحیہ کا درس نمبر تیرہ ہمارے سلسلے درس اس سلسلے میں کے فائدہ ہوائی دہشت غفار حادیث کی روشنی میں اس سلسلے میں ابھی تک آپ کو جو ہے چھ حادیثیں بلکہ سات حادیث کا ترجمہ پہنچا چکا ہوں کل جو ہے آخری حدیث تھا کل ایک حدیث پڑھا تھا حدیث نمبر سات اس کو تھوڑا توجہ دے کے آگے اسے بہت کو مرا دوں گا تو شفا دِست اقبال حدیث کی روشنی میں ہے اس میں کل کے آخری دار میں یہ تھا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان نل کو لو بے صداؤں بےشک انسان کے دل کے لیے بھی زنگ لگ جاتی ہے اس پر بھی داغ دبے لگ جاتے ہیں زن لگ جاتے ہیں کا سزا انحاث ہے جس طرح تانبے کو زان لگ جاتی ہے تو اس کو صاف کیسے کرنے دل کو لگنے والی زنگ کو آلودگی سوگ اس زنگ کو کیسے دور کریں گے اور داغ کو فرمایا اس کو وصلہ یہ ہے طریقہ فضلو پس اسے سے جلا اور دل کو صاف ستھرا کرو منور کرو صاف صفحا جلا باشو تلاوت ان ایک تو قرآن بات کی کثرت سے تدبر تلاوت جو البتہ تلاوت صرف لفظ کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی آ جائیں اور تدبر بھی کرتے رہیں تو پھر بہت زیادہ معاشر واقع ہوتی ہے ول استغفار اور دوسرا جو وسیلہ ہے دل پر لگی ہوئی زنگ کو صاف کرنے کا جو دوسرا وسیلہ استغفار ہے جی اس لیے ہمارے بزرگان دین نے ہمارے ہر دعا کی شروع میں اولاد خم شام مشین میں, شروع میں اللہ عظم و صاف ہے اور ابھی یہ دعا ہے صوفیہ اولاد فتح میں بھی شروع میں حسف اللہ علیہ استغار سے ہی شروع ہوا ہے تو اسے اصول کے تعجیے یہاں پر بھی نے فرمائے دل کو جو زن لگ جاتے ہیں اس کو صفاء استغفات سے ملتی ہے اور تلاونی قرآن پاک سے ملتی ہے اسی لیے جو دعا کے شروع میں اسطافی اللہ علیہ عظیم یہاں پر اس دعا کے اندر آ چکا تو رسول المکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک انسان کے دلوں پر زنگ لگ جاتی ہے جس طرح تامبے کو زنگ لگ جاتی ہے بس اسے تلاوت قرآن اور استقفار کے ذریعے جھلا بخش ہاں یہ عادیث وہ تھا جو بندہ کت مختلف کتابوں سے میں نے جمع کیا تھا ہمارے اورات فتحیہ کا میں نے شروع میں شروع بھی دیا تھا کو عال سنت والجماعت کے علماء میں سے ایک عالم جناب ایک شرح لکھا ہے انہوں نے جناب عنصرصاوری نام کا ایک شخصیت نے لکھا ہے اورد فتح کا ایک تشریح مختصر تشریح کیا ہے تو انہوں نے اس کتاب میں جو ہے انصر صاوی صاحب نے جو ہے اس کتاب کی اس کا نام بھی اوراد فتح ہے اور اندر ترجمہ بھی ساتھ کیا ہوا ہے بعد میں شرح بھی لکھا ہوا ہے الگ سے تو شروع کتاب کا نام عوراد فتھح ہی لکھا ہوا ہے اس کتاب کی, کی صفحہ نمبر ہے نائن پہ ہاں جی انسٹھ پہ وہ آپ طاہر فرماتے ہیں تو آپ کتاب اوراد فاتح شیر انصابری سے میں نے تھوڑا سا استغفات کی بارے میں کیا کچھ اچھے مطالب تھا تو وہ وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے بھی یہ مطالب اس سے اسلام علیہم صلی اللہ علیہ عظم کی تشریح میں ہی لکھا ہے مفید دیکھا تو میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں اس کو بھی تو اشتخار کے بارے میں چن جو ہے احادیث و مطالب نقل لکھا رہا ہوں جو ان کی کتاب میں لکھا ہے تو وہ مشورہ کتاب یہ نوراد فتح شرح صافر صاحب کے جو ہے صفحہ نمبر انسٹھ پر لکھتے ہیں پیارے رسول کا اشاعت ہے استحال کے بارے میں حمتِ گناہ سے دل کو زنگ لگ جاتا ہے فرمایا گناہ سے دل کو زنگ لگ جاتا ہے توبہ سے زنگ اتر جاتا ہے ہاں جی ورنہ دل سیاہ ہو جاتا ہے اگر آپ توبہ بھی نہ کریں استغاب استغار توبہ استغفار نہ کریں اور گناہ کرتے چلیں تو کیا ہو جائے گا ورنہ دل سیاہ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے یہ یاد پڑھی پہلے نبی نے قرآن پاک کی کہ انسان کے عز لگ جاتی ہیں ان کے برے اعمال کی وجہ سے اور توبہ و استغفار سے وہ عزن دور ہو جاتی ہے وہ زن اتر جاتے ہیں تو اسی بات کو آپ نے فرمانے کے بعد آپ نے یہ یاد پڑھا قرآن باغ میں سر ومتفین میں ہیں اور نے کل بل <لابل> ہرگز ایسا نہیں بلکہ رانقل اللہ بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گئی ہے ماں کان ان کے ان کا برے طوطوں کی وجہ سے جو جس کا وہ مرتکب ہوا کرتے ہیں یعنی ہرگز ایسا نہیں سابقہ آیا مطالف سے مربوط ہے صرف متیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے کاموں کی وجہ سے زنگ لگ چکی ہے تو یہ جو ہے زنگ لگ جاتی انسان کے دلوں پہ تو اس کی جلا توبہ و استغفار ہے اس حدیث میں پیرے نویل فرمایا قرآن حادی کی سروشنی میں فرنگِ سے ثابت ہوا دل کو زنگ لگ جاتی ہے دل سیاہ ہو جاتے ہیں اور اس کو جلا اور صفہ استغفار سے مل جاتے ہیں توبہ سے مل جاتے ہیں جو کہ اس حدیث میں بیان ہوا پھر یہ حدیث نمبر آٹھ تھی ہاں جی حدیث نمبر نو جو ہے دعائیں مغفرت جو ہے دعائیں مغرت خود خالق کی کائنہ نے ہمیں سکھائے اللہ سے مغفرت کرنے کا دعائیں مغفرت طلب کرنے کی دعائیں اللہ نے خود قرآن پاک میں ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زبان مبارک سے سکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یوں دعا کرتے تھے چونکہ اللہ کو وہ ابراہیم کے ادا پسند ہیں ہاں جی ہم کی دعا اللہ کو پسند تھا کیونکہ انبیاء بھی اللہ کی مزاج کے مطابق ہی دعا کرتے تعلیمات کے مطابق تو وہ دعا ہمیں بھی دے دیا کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کریں رب بنافیلّ جو کہ اللہ نے ہمیں ہمارے ہمیں سکھانے کے لیے یہاں یعنی ذکر فرمایا رب بنافیلِ اللہ مجھے بہس دے میرے گناہوں کو کمزوریوں کو ہتاؤں کو ولی والد اور میرے والدین کے گناہوں کو بہس دے ولی مومنین اور تمام مومنوں کے مومن مات عورتوں کی گناہوں کو بھی بحثے یوم یا قوم الحصاب اس دن جس دن لوگوں کو قیامت کے دن حساب کے لیے کھڑا جائیں گے میدان حساب اور اعمال تولنے کی جگہ پہ جب پہ پہنچیں گے وہاں اے اللہ میرے گناہ مجھے باعث ہے میرے والدین کو اور تمام مومنین مومنات کے گناہوں کو باعث ہے یہاں مومنین سے صرف مرد مراد نہیں ہے مرد اور سب مراد تھے اسباب غلط غلبہ قرآن مردوں کا ذکر کرتے ہیں خواتین کے ساتھ اس میں شامل ہے یعنی یہ ہمارے رب میرے اور میرے والدین اور عالمان کی گناہ گناہوں کو بحث ہے یعنی؟ ان کی گناہوں کو بحث دے باش دیں جس جی دن حساب کا دن برپا ہوگا تو ابراہیم یہ دعا کریں سورہ ابراہیم عاد نمبر اکتالیس ہے ہاں جی تو یہ جو ہے ایک نقطہ انہوں نے اس کتاب میں آگے ان سب نے یہ لکھا ہے کہ دعا استغفار کرنے کا دعا کے کلمہ تک بھی اللہ نے خود سکھایا کہ اے اللہ مجھے دے میرے والدین کو باشے اور تمام مومن معمونات سب کو باس دے, دے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے بخشت لگے یہ اسافر اللہ عالم حدیث نمبر گیارہ جو مسند احمد میں روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کل یعنی تمام مسلمانوں کے لیے موفرت مانگے یعنی آپ دعا کریں تو صرف اپنے لیے نہ کریں ہاں جی سفار کریں صرف اپنے لیے فکر نہ کریں تمام مسلمانوں کو فکر کریں اس سے زیادہ حضلت ہے تو مت جو شخص کل یعنی تمام مسلمانوں کے لیے موفرت مانگے اللہ تعالیٰ اس کو تمام ایمانداروں کی تعداد کے برابر نیکیں آتا فرمائے گا عطا کرے گا کتنے بڑی صاحب ہمیں ہاں جی فرما اگر آپ نے اللہ جیسے کہ حطیٰ ابراہیم کی دعائیں ہیں نا کہ اللہ جو ہے مجھے واضح ہے میرے والدین کو اور تمام مومنین کو واضح قیامت کے دن حساب کے لوگوں کو کھڑا کرے گا جیسا جیسا ہماری معافرت اللہ محافل المومن والنات و والمسلمات و المسلمات اللہ وماد یہ دعائیں یہی ہیں جو پیاس اللہ کی تعلیمات کے روشنی میں یہ hey اللہ جو ہے تمام مسلمان مردوں کو عورتوں کو مومن مردوں کو عورتوں کو جو زندہ ہیں جو فوت ہو چکا سب کو بخش دیں یہ اسی حدیث کی روشنی میں ہے تو پیمن نے فرمایا تو جو شاید کل تمام مسلمانوں کے لیے مفرت مانگے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ اس کو تمام ایمانداروں کی تعداد کے برابر نیکیاندہ کرے گا تو دنیا میں کتنے عربوں نے کو کہا لوگ ہیں مومنین ہیں مسلمان نے آدم سے لے کر ہے ان سب کے تعداد کے کی مطابق کیونکہ آپ نے ان سب کے لیے دعا کیا ہے نا ان سب کے کی مافرت کے اللہ مغل المنین والمنات کا نام لکھنے والا ہے فلاں فلان کھلے تو چونکہ آپ نے تمام ممنین ممنات کے لیے دعا کیا تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو تمام ایمانداروں کی تعداد کے بارے آپ کے نام مہمان میں نیکیاں جو ہے لکھ دیں گے آپ کو کل اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائے گا تو یہ بھی اسی کتاب کے اوراد فاتحہ صابری صاحب کی صفحہ نمبر اکسٹھ پہ لکھا آگے عزیث نمبر جو ہے گیارہ جو ہے مسند احمد میں ایک رواج ایک اور روات ہیں اور اس کتاب سے نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں ان اللّہ اللّہ درجہ ہاں جی فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے درجے کو بلند کرتا لل ابد صال اللہ کے صالح بندے کو بندے کا فل جنت, جنت جنت میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے صالح بندے کو جنت میں درجات کو بہت بلند کر لیتے ہیں فیاقول جب دیکھا وہ یہ بہت زیادہ اونچا کر رہے ہیں تو بندہ کیا کہ یار ابھی انا حاجی یہ اتنا بلند مقام مجھے کیسے ملا میرے اتنے اچھے عمل تو نہیں تھے ہاں جی تو اللہ یقین تو اللہ فرمائے گا استغفار و والدہ لکھا یہ تمہارے اولا تمہارے بیٹے کا تمہارے استغفار کی وجہ سے ان تمہارے بیٹے نے تم باپ کے حق میں استغفار کیا بادشش منگا اللہ سے تو اس بادشاہ بچے کہ اس موسرات کی وجہ سے استفار کی وجہ سے اللہ نے باپ کے درجے کو صالح باپ کے درجے کو اونچا کیا تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو ہے ہمیں چاہیے اپنے والدین کے حق میں خواہ زندہ ہوں خواہ خوف ہو چکا ہوں جیسا تمام ممن ممونات کے موثرات کے دعا کرتے ہیں والدین کے حام میں بھی خود سے دعا کریں چناتی اباہیم کی دعا میں بھی یہ آ ہے نا آپ نے ایک تو پہلے اپنے لیے ماخرات کی دعا کیا رب نافر لے پھر اپنے والدین کے لیے دعا کیا پھر تمام مومن مومنات کے لیے دعا کیا لہٰذا ہمیں انبیا کے روش پر چلتے ہوئے ہاں جی ہمیں بھی انہی دعاؤں کو تکرار کرتے رہنی چاہیے اپنے لیے بھی اس میں خود بھی آ گیا والدین بھی آ گیا تمام مومن مومنات اب اس میں یہ مومنین مومنات آدم سے لے کر طاق احمد آنے والے تمام اللہ کے مطیف حمار انبیا صلیحہ صالحین سب اس کے اندر آ جاتا ہے تو یہ بہت بڑی ثواب کا کام ہے ہوتے جب میں اللہ جو اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے سالے بندے کے درجات بلند کرتا ہے تو وہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ یہ درجات کیسے بلند ہو گئے ہاں جی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے بیٹے نے تیرے واسطے دعائی مفرت طلب کی تھی اس کی دعا سے ایسا ہوا ہے تو آج استفال کرنا پھیلے بارہویں اندیز مسند احمد کے حوالے سے جناب منصور صاحب, صاحب صاحب اولاد فطر کی شرح میں لکھتے ہیں کہ شافیہ معاشر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پیارے نبی جو میں سب کی شروعات کرنے والا ہے آپ نے فرمایا افضل دعا الاستغفار ہاں جی پیارے نبی نے فرمایا سب سے بہترین دعا استغفار ہے اللہ سے اپنے لیے والدین کے لیے تمام خیش و غارب کے لیے تمام مومنین مومنات مصنوعات کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ سب سے افضل ترین دعاؤ میں سے یہ بھی اسی اولاد وطیہ کی شرح کی صفحہ نمبر 62 ٹو پر ہے تو صوبیہ گرام کے نزدیک خاصان حق کے درجات جو ہے استغفار سے بلند ہوتے ہیں تصویر بلو کے نزدیک ان کا عددہ ہے کہ خالہ کے ہاتھ بندوں کے درجات جو ہے استغفار سے بلند ہوتے ہیں قلم استغفار حقت میں کیا ہے تجقیہ قلب کے لیے پڑھا جاتا ہے دل کو پاک کرنے کے لیے وہ لوگ پڑھا کرتے ہیں تاکہ دل میں کوئی بھی منفی سو عملہ باقی ہاتھ پیر کو تو ویسے گناہ سے وہ بچاتے ہیں حتیٰ دل کو پاک کرنے کے لیے استغفار ہی پڑھتے اس لیے بندہ جو ہے گردگی اور ذکر شکر کرنے کے زیادہ لائق ہو جاتا ہے اس سے جو جب بندہ استغفار کا اثرت دل کو پاک کرنے کے لیے کرتا رہتا ہے تو اس سے بندہ جو ہے اللہ کی بندگی اور ذکر شکر کے زیادہ لائق ہو جاتا ہے بشرطے کہ توبہ کر کے اس پر قائم رہے صفحہ نمبر باسٹھ پر اس کتاب کی, کی فرماتے ہیں توبہ کریں اس پر قائم رہے اور پھر استغفار کرتا رہیں تو آپ کے دل نورانی سے نورانی تر ہوگا اور اللہ کی بندگی کے لیے خالص بندگی ذکر شکر کے لیے زیادہ لائق ہو جائیں گے اس بندے کا دل تو ان حدیث کا خلاصہ والوں کو آج کے بتا رہا ہوں تو ان حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوا کہ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو وقت دیتا ہے استغفار سے گناہوں کے آثار کو بھی اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے گناہوں کی بیماری کا علاج استغفار ہے کثرت استغفار سے گناہان کبیرا ہاں جی بخش دیتا اللہ تعالیٰ اور پھر کبیرا کبیرا نہیں رہتا استغفا سے دل کو لگنے والا زنگ اتر جاتا ہے اور اسے اس جلا ملتے اور استغبار کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو ہر قسم کے ہم و غم اور پریشانیوں سے راہی دیتا ہے اور ہر قسم کی تنگی سے چھٹکارہ ملتا ہے اور عجا کرتا ہے والدین کے ہمیں میں سے ان کے گناہ بخش دیتا ہے اور ان کے درجات بلند کرتے ہے تمام مسلمانوں کی حق میں مفرت طلب کرنے سے اللہ تعالیٰ تمام صاحب ایمان لوگوں کی تعداد کے برابر اسے نیکی عطا فرماتا ہے اور کتنے ہی بے شمار ثواب و حاضر ہے اس لیے عزرت امیر کبیر علیہ رحمٰ نے ہمیں اوراد خمشیہ اور اوراد فتح دونوں کے شروع میں تین مرتبہ استقفال پڑھنے کا حکم دیا صفی اللہ, اللہ, اللہ, اللہ علیہ عظیم اللہ وسلم اور یہ امیر کبیر اپنے طرف سے نہیں دیا رس اللّہ وسلم کی طرف سے کو آپ نے حدیث کی روشنی میں اور وہ الہمات کی روشنی میں آپ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے تاکہ استغفار کے ان سوارات سے ہم فیضیاب ہو سکیں اللہ تعالیٰ حضرت امیر کبھی لل پر بے نہاط رحمتی نازل فرما کیونکہ آپ کا ہمارے اوپر بہت زیادہ احسان ہے کہ ہمیں قرآن سنت کی روشنی میں ایسی پاکزات دعائیں تحریر فرمائیں اور کتنی پرمشقت سفر کے ذریعے ہم تک ان عظیم دعاؤں کو پہنچایا اور ہمارے خطے کو نور اسلام و ایمان سے منور کیا جزا اللہ خیر الجزا ان اللہ تعالیٰ عمل کمبیر کو ہم سب کی طرف سے بغیر حساب اجیر اور ثواب پہنچا اللہ پہ اپنی بے نہاطِ رحمتیں نازل کریں آپ ان حدیث کو سامنے رکھ کر قرآن نہایت کو سامنے رکھ امیرکبیر کی دعاؤں پر آپ غور کریں تو امیر کے امیر نے ہماری نجات کے لیے ہماری مغفرت کے لیے ہماری دنیا حضرت کے بعد کتنی عظیم دعائیں ہمیں عطا کر کے تشریف لے گئے ہیں ہاں جی جس کا انسان اندازہ نہیں کر سکتا ہے جان تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مقدس دعاؤں کو پڑھتے رہنے کی اور اس طرح اپنی گناہوں بھی بادشاہ والدین کی تمام مسلم عصمات کی گناہ بھی بادشاہ جائے اس کی برکت سے ہاں جی اور خصن عظین گرامی آج کل کے جو مشکلات ہیں کرونا وائرس سے دنیا خوف زدہ ہیں اس سے نجات کا بھی قرآن کے روشن میں ایک بہترین فارمولا استغفار کثرت ہے بندے جب کثرت سے اللہ کے استفار کریں گے ہر مسلمان اپنی جگہ پر استفار کریں گے ہر مسلمان اپنے آپ کو خطاوار سمجھیں گے اور اللہ کی حضرت میں استفار کریں گے توبہ کریں گے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالی ہاں جی بٹھ جائے گا سب کے ان گناہوں کو جس کی وجہ سے یہ عذاب ہم پر نازل کر رہے ہیں اور ہمیں ہم غم و غم سے اس پریشانی سے بہت جلد نجات دلائیں گے تو میری دعا اللہ تعالی ہم سب کو سچے دل سے توبہ و استفار کرنے کی توفیق دے دیں اور ان مقدس دعاؤں کو بھی پوری خلوص دل کے ساتھ پڑھتے رہنے کی توفیق ادا کریں اللہ تعالی ہم سب کو تمام اسمانوں کو ہمارے والدین کو تمام عمنی عمنا سب اللہ تعالی بخش امین رحم العلم